اور جب اٹھاتا تھا ابراہیم حمزہ اس گھر کی نو اور اسمیل حمزہ یہ کہتے ہوئے اے رب ہمارے ہم سے قبول فرما بے شک تو ہی ہے سنتا جانتا